او محترم د کیسٹو واحد مارکز دا جماعت اشاعت و توحید و سنت و وفد ان مہاجرین صبح سرد دا امیر اشخلاسلام وینا مَن يَخْذِلْهُ اللَّهُ فَلَا مَن ظَلَلَهُ وَمَن يُغْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ اللَّهُ إِلَٰهًا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وأشغن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يَا آمَنْ لا تُقَدِّمْ <اللَّهِ> عزت مندوںسلمانوں بیا مہاجرینوں بیا, بیا ملک تاسو دد وقت اویاستا سو دې حاضر دو امنگتا دد اعزاز او دکرام پن زر سر قتل زمگا دے خبر و تا وکی خودل دا دا دا وقت کے خودل دد وقت سرف کھولو زول جماعت د طرف نہ تاسو شکریہ اداکو او اورتاثر دری خطاب مقصد دو و علماء مخ کی دوڑ علمائے پیش کرا مقب درجم کی دلو جدید ملک نہ تاث دلیے ہجرتم کرو اگلہیسی چکم کی تاسو پیدائشی ہوئی لوبے دلی پتاسو اور ظالمان اورجے خالص اور گردو اغمل تاسوال ہو لیکن نند پیا پاغز کمیونسٹ ہو ناخ تکڑی ہوا ارہی خپل اجتماع کڈو ارہی دین اسلام او د مسلمانانو په خلاف کې د ظلم کس ما کس جرمي کړي و نند پاودای تاسو ناسی او ناسیو نمون تاسو دا د دې مبارک ته اوایو زه ماقصد همږه داو لکه نن چراځم چې د الله تعالی شکر دې فضل کرم دې دا مخ نا خوش را دا نر تر نورستان پورے کے دا خبر نہورشتہ سوک بے دشتا ماشاء اللہ, ما اللہ ایماندار د جہادی عام مرغری مدار اکڑے اکڑل مونگ میں خبر کلو جی مونگ پکم مقصد دشمنو اول تاسو شور جہاد دا اول تاسو شور اکڑے گا دا مناسب دا کو پوئے توحید و سنت دا دا رسول اللہ اللہ وسلم لیکن چھ پرانی کریم ختم نا آخری صورت پا نزول کے کے موتا رسول دو آخری میں نہ لا الہ الا بل وق نہ مقصد وقت کی دا دا دا کینو اور اللہ تعالی دین خبری کو دین پر فکر کے درنگ دا توحید و سنت پرانے پاک ند اجرا تو فکر کی سات من دا مقصد زمگ یو خپل اجتماع کو ادر مقصد محنت اگ پیش کو سرد خوشحالین یو خفغان دے اگ سو اتحاد کی نقصان دے کمیرے نمونگا اللہ نہ تو آم گاڑو اور تاسو نو 하고 आले چې اللہ تعالی تاسو پوری من بالخصوص خصوص تمام तमाम ملکی بالعموم د ټولو جماعتونو د ټولو احزاب او د ټولو مجاهدینو پورې پورې اتحاد مینا محبت او اتفاق پیدا کی تاسو نو او مختلف عبارتونو تاسو علماء او پیشو زصنه خبر نشم کوله ها ګمړې صرف کل تعبیراتو کې او عبارتونو کې څه خبر ہے آپ کو جہاد بنیاد کرے جہاد بنیاد کا ذکر ضرورت مولانا سے فرمائل جہاد پی نہ مسئلہ پیو بنادن سڑے رازی رسول بہترین کا لے افضل غور کم عمل اللہ صلی اللہ علیہ جہاد المان و بہاد الفی دا بہتر مل کو جہاد دے لیکن شرط دا دے اول دے بگ بہتری اولنا مختص موجود بری بانی جل اللہ وفی اللہ وفی جہادی دپاری صرف اللہ دپارا صرف دلّہ درجہ پارا صرف داللہ ددین و دخل میں پارے صحاب کرام سے تکلیف راگ لے. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے سے مصیبت خندق کرزبت احزاب کے لک مورچوں میں سالی کنستل رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ رامم کڑی <تصفح> <تصفح> نمون کلا کلا مرگر چار چپا ہادیسوں کے تاریخ کے مونگا صرف و نہ بزان بن خوری مبارکبانی جی کی کی دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اغبرت وطنون دا مبارک بانی ولی خندقی سرو بان دستان لیکن دائی باوجود دائی دا مشقت سر سرا فراہ فراک صحابی رسول اللہ علیہ مبارک شے دلو کے مبارکبانی کے, کے, کے, کے مثال سا ماں سارے گرام مثال شتا اگر شاید ہار دا سی حال پا پومنگا نیراغلی لگا سنگ چی پا کرام راغلیو چکل دمرا لگا دا. یو صحابی امیر دے ناغ صحابی اگا امیر فاغی بانے تقسیم کئی دا پراک پس یو یو تمرا یو, یو کجورا یو یو کجورا پایبانے روست تیرول پایبانے وقت تیرول دا چی ورسر ایمانی نکار کولیشی دا دا صاحبی و بخاری کی راضی داولی دیتا گز واتو ریکا ویلے کے دا من بزا جہاد چپاگی کے پپل بنوانے پخبل و باندھے ٹکڑے چڑھ لے ہاں صاحبی ہوئی نقاب زمان سب لے، قدم حفاظت کپڑے چاپے رکھے بم فی گن بم فکی دین بم سپے چاپے رکھی لان دخ سوریش نشا روانی داتی صاحب دا, دا, دا صحاب رسول اللہ, اللہ سلمتا دا شکایت نہ پچیے کتل چو داتا سو چار پارکی واللہ واللہ اللہ اللہ ولا تصدقنا ولہ ولا ولی در رسول اللہ تسلی کی سہب ویلی فلان کے فلان کی بابا بھی لی گلی فلان, فلان, کی کی فلان کی کتاب کی لی گلی نما بلے تسلی نہیں کیسلی کی گی چارش کی قرآن پاک کی ویلری سنت رسول اللہ کی ویلری اللہ بکر اللہ تطمہ کلو تسلی پیدا جو آتی وہ خبر مبارکہ سنتا چکلاتی ڈاکٹر لذیذ ماتا تقدیر کیسا مسئلہ ہوگا حدیث قال رسول اللہ بس صرف دا مسئلہ ہوگا؟ تقدیر دا اللہ منا کر نہ منی نے ایمان نہ راضی کو پڑے پتا کی بتا تعالی ماں ما ترا اور لالم بل سہا گیتا اب نہیں حدیث رات بیان کا دا سے فرمائل مرے پارتھو میں بگوانا کل کیا فرمائے نو کلا چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داغو اگر طرف تا یو کلمہ منصوب دا اگر کلمہ چی کلا منگوارو مومنان واری نو خام خادر دلت تسلیب پہ کاریو کی گا اچھے پا قرآن پاکو تو سنت بانے دچار تسلیب نے کیا خوبیہ مومن رہے ملم یکنی اشویح زان فلا شفا اللہ فلا شفا اللہ الہ مرور زمانی فلا شفا فلا شفا اللہ مرور انسان پارا؟ جو قرآن پاک شافی پارا جو سنت رسول اللہ اللہ پیش کتاب ر صلی اللہ علیہ وسلم داغب پہ کلام بانے صحابے کراموں تسلیوہ اموتاو فرمائل واللہ لول اللہ محتدین لول اللہ آگا فرمائی کہ اللہ نوے کہ اللہ نوے نمگا ہدایت مندلشو نمگا قرآن پی شو نمگا اللہ پی نمگا خیرات صدقات کو لشو زکاة مندل نم مندل کو دا چی بنا سورت تفصیل. تفصیل رحمت دے ویب آو رب کام یو لفظ ہریو آئی کم تفصیلات کی خبروں کا بندگی کو یا بدنی کو یا جہاد کو پتلا یقین کا لڑا چمرم حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ کافران امتحان زہر دار زہر پرے کی فیوخلانو پری کی اغلے پمشتا قرآن پاک فرمائے فی اختلو اغلے اجر نزیما آنگریز چراغل ہندوستان کا نہوے پری مسلمانانو پدے ہین بانے پڑے ڈیر مسلمان بھی پتی مونگا بادشاہ <تصفح> جانے جہاد <تصفح> <تصفح> جہاد جذبات مونگ پری بادشاہ ڈر ہوئی جرگا کر تاریخ لکھی بن کیا چاہے آئے اوپا کیا دلیل ہوتا پیش کرو کہ, کہ, کہ غالب سے نستا سواب اللہ رسول فرمائے چشادہ تم کامیابی دا غلابا چرا فتح چرا لن تا کامیابی دا شادتا ہم کامیابی دا, دا اللہ پلار کی دویدیوں بیدے تا کامیابی دا اللہ خدا غصی اللہ اشترا من المؤمنین انفساں واموالاهم بین اللہم الجنن اے مومنان دا موائچ دا مال زمارے دا جہداد زمارے دا مکی زماری دا موائچ دا نفس دا وینا دا بطن زمارے دا خستانا اللہ غصی رکھے سب اللہ غصی بدلشتا ہو بدلتادین اللہ سرداگیری کرا تجارت کرے کر کر کر یا اللہ دمگا بھی نہ جنت زمگ فرمائی لستا کی ددا کی فکر کری لی وا دن اللہ دا خدا اللہ پتوشت اللہ اللہم <تصفح> اور تو شہید تا الجنہ سیدھا جنت سر جنت حدیث کی دعوا کیا بشارت حدیث کے راضی رسول اللہ فرمائی بڑے شہید بانے گزارو نو مثال دائیں وان دا دغ نشته ولي لزت ده مزرعه جنت فايو طلا او اغلب نو نیم ملیون مجاهدين مسلمانان دایوین په ملک پیشی نیا ساده تا بسنه وان کدايه ته دیش تا یو او فایده اوس داننګ انګې نو چې دل ترجهمو تمال پدش دایو بلویدہ بلوید اول, قطرہ. اول کے جگل دی ناغتا زیر راشی اللہ بخلے تار شہید مقام دامو ہے جیسے ابس لارتا. ابس نہیں دلی اللہ کے برقاط نو کی برکات نور کہ باقی مسلمان بلکہ تو تمام والا مسلمان تھا قربان اللہ گا نبول دنیا کو سو شتا دیر شتا رے پر مقام کے ظالمانے مقام کی پڑے مل پانے پلو یتیمانو کونڈے پادش بیام راجی جی ہوئی مینا کی جرگا کر سال کر جے نوابئی قرآن سننے جرگنا <تصفح> کیا بدریتا نہیں پاروا بھی نہیں بہت آجم مسلمان نے آد جینو آد اس کرے اعتماد نہ کرے ہنور مفاد پر بلکہ سو شہیدان تیسر داسیہ کو مت لیر سوچ سوچ کو اور یار. کل دا جہاد مسلمانوں ختم کر قتل جی جہ قرآن جہاز کو قرآن پیش کرو سکھانے پیدا کرل یہ بڑے احمد کا نو مشر, مشر. پیدا کر چاہ مل کی سخت جہاد خبر مولی سے بندی مختصر تاریخ پیش کا مشرا اسماعیل شہید رحم اللہ رحم نسل جہاد کو جہاد کو, کو سانوں بلے لانے والا پیدا کر حکم کے دی, اوابیان دی, اوابیان دی من کے کمر جی میں محمد دی در ای ای دا مختلف حکومت محمد او سڑے پیدا خلق کر مڑا جی جہاد منسوخ دے کر ختم دے پا گلان سخو لے شم ہاں کار وہ کم پیدا لیدائشی کار بدا کم, بدا کم تاثبہ پیغمبر پے نمبر میں تصدیق ما پاتا کوشش کری جات دی اور جہاد دینے وہ قرآن پاک پر محلو قرآن پاک روکو لینے دیر واقعات کی پری بات خبر رضی اللہ تعالیٰ ہو کل جماح بہرے کا سرانوں قید کرے دیر مجاہدین قید کرا جیل کے اکڑل پتہ نہ لگے گا پتہ سر خاں ان شاء اللہ, اللہ سر جنت کی وہ ملائی گیا ہو گئے قید کو اگدوا آخر کی دا حرم نے بار بو تو اگر مشرقاندہ زاڑ شیخ خان ہے جڑال جی ہو ابو لب ہو در کافی حرم نے بارہویں پانسی کو بار وا جی کو خیر مختہ ملا چکلا تراضی لکوس مولانا سے حدیش کی راری ساب دانا پوری رسول اللہ حیاتن زب کجوری ختمی من زب جنت دا دا جن شہید خورما دا خطمین لڑو شہید سے نور صاحب کرام اس پروانہ نشتر ہے اے نا او مسلمانوں ہاں شرط آو جمع بہنو شرط داریں پرتی شرط جمع عہد مسلمانی بالامی یقینی صاحب دار ہیں دا اللہ اور رسول علائے شق کا ناف اللہ مسرئ ددم دے فی اللہ کبال اڑق پن سڑے پر یوں جو خدا اللہ لطیف جلالہ تطاری بیان فرمائی وزال فی ذات فیزاستاہدین دا دا دا دا پیش کری شہیدانوں زخمیانو یا چاہ مالی چا نے سرکڑی نہ اللہ دستارو گرز بدن کرو نہیں ڈاک ٹکڑی کر اللہ تھی برکاتی برقار داری بے پیارا جن کی جن دے کی نو جنت بے بوجی کر درکات کی بنیاد جات بسو صرف اللہ کال نے ب ہدایت تو نہ بس بادم سے ذکر پی داہدین اول ا مان نیا جہاد دارنگ ہجرت ن جہاد ہجرت کا جہاد ہجرت کا جہاد ہجرت جہادی فرداو ہر شے جو سڑ گئی ضای سے مقصد ضای سے نتیجے ا نتائج کے سنگ جمع کے علماء کرام عطا استوید صدقاری لائے کلمۃ اللہ قران پاک کی غیر تاویل یہ غیر فی سبیل اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اغا مجاہد من قاتل لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیام جی اللہ تین دے پمل پانے غالب جی حتا تو تفسیر داولی تکرار ہونے درانے پار یوز یو مانا دونوں بل, بل مانا یہ جی تکرار آنی چی خبر ہے جی فرمائی تا تو کتا جہاد کا ہے چرت شیر طرف توان اڑی جی, تو جی. نہ دا داری دا کافر تسلط نہیں ہوا مومن دین و غلبدین کا کافران مشرکان ہی لیکن یا ذلیل ایرل پُرم آئی قلد اسلام سیاست حملے چاہدم اصل کافران معاملہ بہت سرک ہے دانے کی جی خلقی پر چمیل پاتی دے دے مسلمان کافران معاملے کی دار اسلام کی دا حق لا کا فتنہ تاسو کے تال کو جہاد کو ہے جنگ کو ہے بولی کو صرف دنیا کی شرح کر نچی شرشتا کفرشترے ختم نہرے افغانستان کی قدیم منطقہ کی ختم کفر شتا اللہ فرمائی کتاست ہے سو بور چکو جی شیرشتا نو جہاد امشترے امت قیامت تر قریب اور جہاد تر قیامت قریب نے منسوخ کی دانچ جی دے اختاؤ کے مخلے کم مقصد تاسو پتے مل کی جنگی دے آد اللہ تینو چتوالو نادم مقصد اسم لاشترے اپام ملکہ تقی تکری دیو جنا مجاہد لان پکار چاگرے پہ آرام سرو قطیر کیا بلکہ کیا بل جہاد مقصد متاؤ ساتھی جب مقصد جہاد سے مقصد غلبرا مقصد آصر شا سلے بھلے غلب صرف دیتا نا ہوئی چند کے ناست صرف دیتا نا ہوئی فتح فت ہے فتح معنی بل مانا اسی فتح وی پرانستل دے وخنا سا سرا پراستل رال پرانست سمانا سب بند دروازے لو اس بے پران سے بند دروازے سے مل کے دا کافران و قانو دا اسلام قانون بند دونوں کنجیا والا سو کو لوگ اور مل کے قرآن پاکوں سنت جاری کے فتح بجا لیں برمل کی قرآن پاک قانون جاری کا قرآن پاک نہ ماں جایتی کئی ماں ابتدائی ٹکڑا لستا نور آیتوں نہ پڑھا کس نے نہ کٹ شیوا نور میں افواہ ہن لستا فار فرمائے لو سورت ہو جورات در تفصیل اب ڈیر مشکل نگران مختصر ہے دوائم دین اسدمان جی اللہ چل منگو تاسلہ عمل کو تو فکرا تاسو ملک فتح فتح فتح انا فتح فتح مکہ اللہ فتح مل ملک عربی فتح کو دارنگ دام انتقال پنر فتح شما شوا تاسو کا لباس کافران کمزوری شو ختم شاڑ چن فتح ن سبا شکیس چلا سکی اص ن چینن غلبی سبا مغلوبیتی نن زوری سبا کمزوری نہ دل ادام بکار دل بقا کا دل تاکید و تائی و مضبوط والے پکارے ایمان راضی بسورت حجورات پارا تاسو جہاد کرے لڑکڑے کابینہ پالشی کے صورت سورت لکڑی دو تنظیم پور سورتھا قرآن, قرآن, قرآن مناسب اللہ فرمائی ایمان مالو آسو ایمان دا پارا جگڑ جہاد کرے ایمان دا پارا محنت کرے ایمان دارم کرو دیو جن لا تو اللہ کے گئے نا مختصر خبر سڑے چاہتے ایمان کی گا گرال کا خبر ہے تو کباب گرتا مطلب داو قول کی وینا کی عمل کی قولو کی نقولو کی تمام افعالو کی تمام کاروں کی تمام اقوالو کے تاثر اللہ و درسول تابداری باقوائے پخبل ابب با امن مخکے کے گئے لے اوپیرو دے امولا خبر ابب امن پر نمس نمخ کے قوائے لا تقدم بین اید اللہ و رسول تول دین بکی راجہ مدخ کٹول اشپار از لگیائے پر ندان ختمی و مقصد مانی و کوئی تاز خودی روخیار ہے حصیٰ قول کی حصیٰ وینا کی حصیٰ عمل کی دا در رسول دا قانون نمخ کے نشے قرآن پاک و سنت نمخ کے نشے اشار دا دے ملکی چتا سو فتح کر رہے دا تا پاک و دا سنت قانون جاری کے بل شے پیچر تنمخ کے نکے دائیو قانون مختصر ہے۔ یا لا لا فوق ولا ان خبردار صلی اللہ علیہ کافر آغا روسیان، آغا بید رسول بید بھی کرے بیزتی کرے دا, نمی دا دا خبری پا خبر پیش پیش کری دا دا اور مقام کی دی مشرا کم چاہ ہاتھی تو ہے فرمائی رسول اللہ یہ اچت والے پاواز اور بدل لگی رسول یا محمد ور یا کم سے بلے لانو یا اللہ یا محمد تھا شرکوم کی او بے کی یا محمد نزان کرے رسول اللہ دعوا بے دبی بانا داغ سوشت دعوا داد سنت بے دبیانو مادنو رو قوانین باوانی چرتا کہ قرآ پاک و سنت تاس نبی اللہ دیکاسم گٹو قرآن کاری خلق ہوئی پکی کا نہ خبر تا کی, کی تاپس تے اگر کنزیر تک متوت جنگ گئی اختلاف با پیدا کر سا سو من کی فتح کا روانکاری روانکاری ختمی کی نا پشو گانا دیکھا پیشو گانا سنگا تڑے پل پہ اساتے چیلاتی او سڑے تالا خبر روڑی خبر ہے اس بار میں پاک حکم کردے لگا قیم و دے, دے, دے یا دے پکے خبروان کے تحقیق کوا تفتیش کا خبر خارش بس دے قرآن فرمائے بل شروع قرآن دے بہتر قانون پیش کی خدا کل انسان کار دیو کو دیو سڑی بخبروانے کی جگڑ پیداش ہوا جنگ پیداش اللہ فرمائی ومو میں جنگ کی, کی سرواندہ مصالحت تا ضرورت تے اتحاد تے ضرورت تے انتا سوزان تا فصموں میں نانو ہے یا یلز جنا امنوں و انتا فتانے من المومنین اختتلوں آقانون بیش کر کرموں میں نانو میانس کی جگڑا پہداشی اختلاف پہداشی نلے پکار نلے پکار مجاہدین اللہ بالخصوص سے لا تنادو فتف شلو تا زبریو خکوش شرطتا سے نسلح قون کی پکار سلدیو کیا مکے سے نقصان پاتے اللہ تو فکر مقصد حاصل کیا گورا کے اتحاد ساتھ ہے سنگا اتحاد دے سنگا خبر خبریں جی پائے جھگڑے پیدا کی توہین خراب دے دِسنا یو تالو بل پورے مسرے مکائے ٹوپے مکائے مالے سرے مومن دے مسلمان دے تو اے یا یہودی یا یا نے دی نو پرے سنگ خیستا والے امینز کے مرگر کیا پیدا کی بہترین تو برے بس یا اللہ منگما اب یا تو کہا فرمائی بربادی کے بچا دلیل لا خبر مزہ بدگمانی بچاو نے دا خیر گمان پموانے کا بل خان کو شیشا دے بل پہ, بل پہ مگر دے جاسوسی بدی نیت بانے میں کہ نقصان گورم, دا گورم, گورم چیت کی بس نقصان بل نقصان نہ ہو گورم ادرین دار درین ملائک بعضکم بعضا خبردار یوول پسی پیشی شاہ خبریں من کوائیں اے بھائی پے سڑی کے نقصان بھائی وہ لا غصتن سان پاکنے پاکو معزوم خسرفم یالے مسالم انسانانوں کے نو مخلوقاتو کی ملائکوم شترے لیکن عام انسانانوں کو صعیفی کا نقصان خد تعلق دئی اجازت نہیں سے جو پیشی شاہ آپسی لگ گیا ہے سنگہ ہستان اللہ کی کتاب دیر بہتر فید پ اتحاد یا والے مصالحت دل سورت کی فرمائی نہ ملو گلے وسطائی غص و فرمائی نہ صبر میں میں یار ایمان لے میں یار اند اللہ پر قانون لے خود والی چھے صرف ایمان قانون نہ صرف تباہ نے کہ او کامو مولانا سے بوئی دا ارے دلیل سر تعلق لوی دارو مذہب سر تعلق لوی سلفی رنفی رافی را ٹولان ایمان پکیری تو برو نکارو مدا پری بان دل یوح بلے بلے دائی بس تنظیم لی لیکن ہر ڈل دے مکان تو مروڑ پل ایمانداری پہ خراب ہوا پل اروری پہ خراب ہوا ذکا قانون کے فرمائی ان اکرما گومین اب کا گوم. مومنان صف د پارا مشرف پکارے ساسود تنظیم دپارا یو امیر پکار رہے دا مقام دا عزتی دا پا دنیا کے طرف نہ برقات راضی ادانے دا فلانکی ڈلری فلان فلانکی جماعت دی یاد ہے فلان کی نصبی آر پختون اکرم اتفاق سورج انسان دا قرآن پاک دا سنت دا رسول اللہ سلم تابے اتفارے اگر جاغت مارا دسرا پیسی نشتا نشی بادشاہ نشیلے اللہ فرمائی و علم اور جسمان کو سجاتری پکیو مجا ہت پکیوا جہاد اکڑو جادو نیکو سے لاغا امیر کرو جا دے کو لاما میر منتخب کرو اشاروں مقصدی دا دا دا پاک بانے معامل ہوتا سورت د تنظیم دپارا احتیاط بہترین نظم و نصبے بلے شرط ن کو بیمال لرو چھ جی پاک د اللہ کتاب دے کچھ کلافت عمل کی راوی اللہ تعالی زنگ ایمان ہم کلا کی اللہ دے دی پرے قران پاک و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دامت توفیق و مرا کی اللہ الاستا فتح دا, دا غلبہ دل دامور کی دل قرارے ور کی دے کے لئے اللہ نور برکات و عشی اللہ تعالی عطا و ثم بارک کی فلاں نور توفیق تاسلم لرا کی جی کچھ بڑے ملک چتر کفر ہست نشانی پاد نہیں واخر کی جاری کا یقیناً اللہ پہ تباہ کیلتے اللہ تعالی دات کو تاس و مجاہدین آکم چنورم وجہاد کی مشغول علی دی اللہ دہی طرف بلسرت خاص کی اللہ علیہ وسلم ددو کی فارغدان